بس اللہ الحمد صلی اللہ علیہ محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام برادر خواہن سب کو سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے اندرس نمبر ایک سو ساٹھ اور اوراد آشریہ کا اندرس نمبر نو درج نمبر نو عالوم کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں تو آیت القرسی جو ہے پڑھ رہے تھے اوراج آشرے میں سے تو قلعت القرسی ضعلیٰ عظیم تک توجہ ہوا اور اس سے آگے تھوڑا سے توزے آج پڑھیں گے آغت الکشل نظم کے واضح مبارک آیات ہیں لا اقرا حف الدین قطب نہ رشد میں نہ لگائیے میلو تعاوت پیوم بلّہ حقم ذکاب بل الوۃ الوسقا لنف اللہ سمیع علی یہ مبارک آیات ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقرا حاف الدین لا اقراء اسلام اصلاح اللّہ فن بولتے اقراہ جو ہیں کریحہ یک راہو قرہن سے ناپسند کرنا نفرت کرنا ہاں جی ناپسند کرنا کس کو نفرت کرنا اس معنی میں آیا اقراہ باب احال سے آ کر ہاں اللہ نے مجبور کرنا اکراہ جبر و تشدد تو, تو مطلب کیا و اقرا الدین دین مقدس اسلام کے اندر کسی قسم کی جبر و تشدد نہیں ہے دین اسلام ہر کس اجازت نہیں دیتا کسی کو جبر ڈنڈے سے تلوار سے رائفل کے نوک پہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کرنے کا اسلام میں کوئی فارمولہ نہیں اللہ راہف الدین دین میں کوئی جبر نہیں یہ مبارک دین اسلام کا فارمولہ ہے اور عظیم اصول ہے ہر چند اسلام دشمن عناصر نے کہا اسلام جبر سے دنیا میں پھیلا ہے جبکہ اسلام نے اس چیز کو پہلے ہی سے رد کر دیا کہ اللہ کے رحف الدین دین میں کوئی جبر نہیں جبر اس لیے نہیں کیونکہ جو ہے دین کو قبول کرنا نہ کرنا دل سے تعلق رہتا ہے دین یعنی ایمان اور ایمان کا قبول کرنا نہ کرنا دل سے تعلق رہتا ہے اور یہ مسلم ہے اور دل کسی بات یا دین اور خدا کو جبر و تشدد کی بنا قبول نہیں کرتا جب تک دل کو وہ چیز خود کو سمجھ میں نہ جائیں جائے اس کو پسند نہ آ جائے وہ قبول نہ کرے اس وقت تک جو اس کے سامنے دل جو ہے تسلیم نہیں کرتا یہ دل کی حاصل کیفیت ہے یا دل جو ہے جبر کو جانتے ہی نہیں ہے. اور دین جو ہے وہی فائدہ مند ہے جسے انسان دل سے قبول کرے ورنہ کوئی فائدہ نہیں تو دین کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل جبراہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا غم کرنا جانتا ہی نہیں ہاں جی لہذا جو ہے دین جو ہے دن میں کوئی جبر نہیں کیونکہ جبر کا کوئی فائدہ نہیں جبر ڈنڈے سے کسی کو اسلام میں داخل کریں جب تک ڈنڈا سر پہ ہوگا وہ بظاہر عمل کرے گا جب ڈنڈا ہٹ گیا پھر دوبارہ واپس اپنے کفر کی طرف چلا جائے گا تو اس کا کیا فائدہ نیر جو اسلام جو بحثت دین انسان کی باطنی اور قلبی اصلاح اور درستی کرنا چاہتا ہے باطن کو اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کے باطن کو تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کو منور کرنا چاہتا ہے اگر کسی کے گلے میں آپ جب رن فندہ ڈال دیں تو کیا اس کی روحانی اصلاح ہوگی اور کیا اسلام کا مقصد حاصل ہوگا کہ اس کی باطن کی اصلاح ہو جائے اس کی قلبی اصلاح ہو جائے تصویرے سے نہیں ہوگا تو پھر جبر کر کے کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا کیا فائدہ لہذا دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے اور جنانچ قرآن نے خود فرمایا اللہ راحب الدین ہاں جی اکرہ راحف دین چنانچہ تفسیر ضیاء القرآن میں بھی اسی نقطے پر انہوں نے کافی توجہ ہاتھ دی ہے جی نمبر اگاد نمبر ایک سو اناسی میں کہ اسلام میں کسی قسم کا جور نہیں اگر جبر ہوتا ہے تو دنیا کے بہت سے جو ہے ملکوں میں امریکہ ہو روس ہو برطانیہ ہو ہاں جی اور بہت سے ایسے ملکوں میں جہاں اسلام پر بہت کوشش کیا گیا کہ دین اسلام کے آزان بن ہو نمازیں بن ہو نہ ہو لیکن بہت سے جانصاد جو ہے دین کے جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہوا تھا انہوں نے جانے دینا قبول کیا سب کچھ قربان ہونا قبول کر لیا لیکن دین کے جو ہے اعلان اذان کو انہوں نے چھوڑنا کبھی گوارہ نہیں کیا اور ابھی بھی دنیا میں ہم بہت سے پابندیوں کے باوجود بہت سی جگہوں پر آزان ہوتی ہے یہ سب کس کی نشانی ہے؟ یہ سب یہ کہ دین جو ہے ایک جبر سے پھیلائی ہوئی چیز نہیں دل و جان سے قبول کی ہوئی چیز سے اس وجہ سے جتنے بھی ان پر مشکلات مسائل آ جائیں پھر بھی وہ دین کے شاعر کا اعلان اپنی ایمان قوت ایمانی سے اظہار کرتے رہتے لہذا اللہ اقرا حاف الدین میں کوئی زبر نہیں البتہ جو ہے اسلام جس طرح یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کسی کو جبرن مسلمان بنا جائے اسی طرح وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ماننے والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کریں جو خوشی سے اسلام کے برا برادری میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو ایسا کرنے سے زبردستی روکا جائے کوئی مسلمان ہونا چاہیں اس کو زبردستی روکا جائے اور کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اسلام اس وقت اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کرے اور یہی اسلام کا نظرۂ جہاد ہے اسلام کے بعض نقطہ چین جہاد کو اقراف دین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے وہ سن لیں کہ اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو دشمنان دین و ایمان کے جور و ستم کا تختہ مشہ بھرنے کی اجازت نہیں دے گا ہاں جی تو لہٰذا جو ہے یہ تو اسلام کا حق ہے جس طرح انسان کسی کو جبرن دین میں داخل کرنے کو قبول نہیں کرتا اجازت نہیں دیتا ہے اور اگر اپنی خوشی سے کوئی دین میں اس دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے کسی کو دین اسلام سمجھ میں آ گیا قبول کیا وہ اسلامی برادری کے ساتھ خود کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اگر کوئی روکنا چاہیں تو دین جو ہے اس کو بھی اجازت نہیں دیتا ہے اس وقت اسلام کہتا ہے ایسی جو ہے ظالم قوتوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائیں اور ان لوگوں کے دفاع کیا جائے جو دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو آزادی سے دین میں داخل ہونے دیا جائے تو یہ جو ہے لا الدین ہے جہاں جو ہے نہیں ہے وہاں کسی کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ کسی شخص کو جبرن اسلام سے ہٹایا جائے جب اس کو دین اسلام میں آنے نہ دے جو آنا چاہتے ہیں ان پر ظلم تشدد تلاوہ رکھیں یہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا یہ غیرت دین اسلام کا مسئلہ ہے اسلام اس سے بےغرتی کو کبھی قبول نہیں کرتا وہاں اسلام سے نا سفر ہو کر اپنی حکم جہاد کے روشنی میں اپنے سرحدوں کے اپنے مومن بائیوں کی اپنے مسلمان بھائیوں کی بھرپور دفاع کرتا ہے یہ اسلام کا روشن اصول ہے زینگرہ میں تو اللہ کے رحاء الدین دین میں کوئی جبر نہیں آگ فرماتے ہیں قط طبینہ رشت منگائی قد بے شک طبینہ ہاں جی واضح اور آشکار ہوا ہاں جی ظاہر ہوا واضح اور آشکار ہوا ظاہر ہوا رش ہدایت ہاں جی. کے معنی ہدایت ہے راشد رشید بیدار باحوش عقلم ہدایت یافتہ کے معنی میں اور اسی طرح مشرید مرشد بھی اسی لباس سے رہنما معلوم مربی پیر ان معنی میں آتا ہے وہ قطب رشد لفمتیں بے شک واضح اور آشکار ہو گیا ہے ہدایت ہاں جی ہدایت جو ہے من لگا یہ گمراہی سے غی جو ہے الغا و سے ہے اس میں صرفی تعلیم ہوا ہے تو غواہ یغویش کا فعل ہے جی، گمراہ ہونا مجرم ہونا ہلاک ہونا ان کے معنی ہے۔ تو الغی گمراہی براہ روی خاون گمراہ دوکہ بادشاہ تو یہاں الغی سے مراد جو ہیں گمراہی اور براہ روی دونوں مراد ہیں الرمتِ قطبی نہ رشت بے شک واضح اور آشکار ہو چکی ہیں ہدایت اور گمراہی ہدایت اور براہ روی ہاں جی یہ پاس میں واضح اور آشکار ہو چکا ہے دین اسلام رشت ہے پہ ہدایت ہے قرآن شراپ پر رشت اور ہدایت ہے اللہ کے پیارے نبی اور تمام سلسلہ انبیاء ان کی نورانی تعلیمات رشت اور ہدایت ہے ہاں جی محمد وال محمد عیمہ بیت ان کا راستہ رشت اور ہدایت ہے اور غی اس کے مقابلے میں جو کفر آ گیا شریک آ گیا وہ سب جو قرآن کے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں جو بھی ادھیان اور نظریات آ گیا وہ سب یقیناً جو ہے قرآن کتاب بر حق آنے کے بعد وہ سب غی اور گمراہی بیراہ روی ہے تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے توصد سے قرآن حقائق کو دنیا پہ, پہ پہنچا دیا واضح اور راج کر دیا اپنی معاذات کے ذریعے سے بھی اسلام کی حقانیت کو لہذا اللہ فرماتا ہے اب تو قد تب نہ رش بے شک اس میں کوئی شک شبہ نہیں واضح اور راشکار ہو چکی ہے ہدایت ہاں جی اور گمراہی اور براہ راحی اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلیں ہاں جی یا پھر بھی گمراہی اور براہ راوی پر چل کر اپنے انجام کو تباہ برباد کریں خود کو جہنمی بنا دیں یا رشد اور ہدایت اور دین وقد اسلام کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو ہاں جنت کا مستحق بنائیں اور نجات کا راستے پر چلیں آگے الحمت ہمیں یکر بھی تعاوت و میں ملا بس جس شخص نے بھی کا ہرا فرو انکار کرنا ہاں جی انکار کرنے منائے تو جو شخص کفر کرے یعنی انکار کرے تعاوت کا تعاوت جو حفیان سے ہے جس کا معنی ہے سرکشی سرکشی ہے شیطان کو بھی کہتے ہیں اور ہر قسم کے کاہن جادوگر اور ہر وہ شخص جو کسی گمراہ مذہب غلط نظریہ اور مضر عمل کا بانی اور کرتا دھرتا ہو تمام شیطانی قوتیں اور ساتھی تعاوت بت پرستی شیطان اور شیطانی قوتیں شیطانی حکومتوں کو چلانے والے لوگ ان سب کو جو ہے تاغوت سے قرآن نے تعبیر کیا جو وہ تمام قوتیں اور طاقتیں اور نظریات جو اسلام کے مقابلے میں آ گئی ان سب کو تاغوت سے تعبیر کیا اور ہماتیں پر جو شکست کفر کا کر انکار کرے تاغوت کا لا اللہ اس کا یہی معنی ہے کوئی معبود نہیں ہاں جی الا یوں جو کفر کا تاغوت کا کو انکار کرے جو جی شکل میں بھی ہو فادت پرسے کی شکل میں ہو ہاں خواہ شیطان کی صورت میں ہو خواہ شیطان شہد لوگوں کی صورت میں ہو خواہ ظالم اور جابر حکمرانوں کی صورت میں ہو یا گمراہ اور جو ہے نظریات کے رابران ہو ان سب سے جو بھی انکار کریں تمام چیزوں کا وہی امن باللہ اور اللہ پر سچا ایمان لائے ہندوستان خالی جو لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے کہیں ایک یا اللہ کے سوا کوئی عبادت پرست کے لائق نہیں اور اعتاط و بندگی کے لائق نہیں تو جو شاید سچائی کے ساتھ ان حقیقتوں کو مان لے فقط دستم سکا بل اور اس کا فقت یعنی بے شک استم سکا استم سکا جو ہے یہ مسکا یم سکو یم سکو دونوں سے مسکن پکڑنا گرفت میں لینا تھامنے کے معنی میں استم سکا معنی کیا ہے مضبوطی سے پکڑنا مضبوطی سے تھامنا چمٹنا محفوظ کرنا معنے میں تو یہاں پر مضبوطی سے پکڑنا اور تھامنے کے معنی میں تو علامات پر جس, جس نے کو تاوت کا انکار کیا اور اللہ پر سچے دل سے ایمان لایا تو کویا کہ اس نے اس کم سے کم مضبوطی سے تھاما مضبوطی سے پکڑا کس کو اور وہ کا ہاں جی مضبوط دس گیرے کو علوا جو ہے یہاں پر بغدمیں علوہ کا معنی کیا ہے حلقہ، دس گیرہ کڑا ہاں برتن کا قبضہ قابل اعتماد چیز اس کا مضبوط بنانا استحکام پیدا کرنا مضبوطی پیدا کرنا اس کا زیادہ مضبوط زیادہ قوی پھولا اس میں تفصیل سے تو اس کا مطلب کیا ہے پر جس نے جو ہے دس اس سے فقط استم جگہ جس نے اس مضبوط دست کو پکڑا مضبوط دس یہی ہے کہ کتاوت کا انکار کرے ہاں اور, کفر اور اللہ پر سچا ایمان لائے تو وہ یہ ہے کہ اس بندے نے ایک مضبوط فقط بشک استم جگہ تھاما ہے اور وطل اس کا مضبوط دس کو ایک ایسی چیز کو پکڑا ہے جو کبھی جو ہے لا انف اللہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا ہے فسم میں یہ الگ کرنا جدا ہونا منقطع ہونا ٹوٹنا تو یہاں یہاں بھی جو, جو ہے کبھی ٹوٹنے والا نہ ہو لن پھسا کہ جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہ ہو جو کبھی جدا ہونے والا نہ ہو منقطع ہونے والا نہ ہو اس معنی میں تو لنفسا ملا تو جو کہ تو بے شک نے ایک ایسے مضبوط دسکیلے کو پگڑا ایک ایسے ہلکا اور کڑے کو پگڑا ہاں جو نہایت ہی مضبوط ہے اور لنف سملہ جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے جدا ہونے والا نہیں ہے اللہ کھولنے والا نہیں ہے یعنی جس نے گویا کہ دین اسلام کے اندر آیا تو گویا کہ اس نے اپنی نجات کے لیے ایک بہت بڑی مضبوط دست کو پکڑا ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا تو اس نے نہایت ہی مضبوط دست کو اپنی نجات کے لیے پکڑا ہے وہ اللہ واشن علیم اللہ تعالیٰ کے ذات بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے ہاں جی تو یہ مبارک آیات القرسی کے بعد یہ ہے بھی ایک لحاظ سے بازی آیت الکرسی کا حصہ ہے بعض قول کے مطابق خالدون تک کو آیت الکرسی بولتے ہیں تو یہ بیچ میں مختصر آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہاں جی دنیا کو ایک مبارک آیات کے ذریعے فرمایا کہ جو ہے دین میں کوئی اگرہ نہیں ہے بے شک ہدایت اور گمراہی واضح اور آشکار ہو چکی ہیں پر جو شکر کا انکار کرے ہر قسم کی شیطانی قوتوں کا انکار کرے اور اللہ پر سچا ایمان لائیں تو بے شک اس نے نہایت مضبوط دستگیرے کو پکڑا ہے ہاں جی اور جو کہ کبھی نہیں ٹوٹے گا لن صاحم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ذات و اللہ واسن علی برا وسط والا اور جاننے والا ہے تو آس کے پر اتباہ کرتے ہیں